تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روزے جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ کے راستے کے جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کے جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کے جو بھٹکے ہوئے ہیں